ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خرقكم من نفس واحدة وخرق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونشاء واتقوا الله الذي تشاءدون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَّدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ فَاسَ فَوْزًا عُظِيمًا أما بعد فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله استمع لليل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وافعلوا الخيرا لعلكم تفلحون مهترم سامين بذرق عن إبيه من دوان ساتيرو یہ صورت الحج کی آیت کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے جس میں اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے یا الذین عامن کہہ کر کے کہ وقت عب القیرہ لال اے لوگ تم برابر نیکیا کرتے رہو بھلائی عئی و ثواب کے اعمال کرتے رہو لالقم تف لحول تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ہر وقت انسان کو نیک آمار کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہی ہے ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ کے تقرب عجر و ثواب کے اکٹھا کرنے اور حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد صحابی کا واقع کیا کہ نبی الحت طا نے فرمایا اس خیر کو اس خیر جہرہ کوئی وہ ہر وقت اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں لمحے اور ہر ہر وقت تم نیک آمال کرتے رہو ویسے اللہ ربراعظمین نے کچھ فین نہ لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اپنے فضر و کرم سے سال بھر میں کچھ سیزن نیتیوں کی کچھ عدم و ثواب کے مخصوص مقرر کیا ہے ان میں ذرا زیادہ توجہ کیا کرو وہ بڑے خیر و برکت کے ایام ہوا کرتے ہیں جس کو ان ایام میں تھوڑی سی بھی اللہ تعالی کی رحمت مل گئی پھر اب دوبارہ کبھی وہ بدنصیب اور بدبخت نہیں ہو سکتا تو اللہ رب العالمین کا رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم ہر وقت نیت آوار کرتے ہیں اور وہ انسان بہت ہی خوش نصیب انسان ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا اونچا مرتبہ بڑے مرتبے اور مقام والا کوئی انسان ہے جو انسان خود نیکی بھی کرے اور کوشش یہ کرے کہ نیکی میں وہ سبقت کر جائے یہ بہت بڑی چیز ہے اس کی دعا کرنی چاہیے ہر انسان کو عباد الرحمان کی علامت و نشانی ہے کہ وض اللہ لن مستفین اماما وض اللہ اماما یہ نیک لوگوں کی دعا ہے کہ اللہ ہمیشہ مستقین کا پیشوا ہمیں بنانا کیا مطلب ہے جتنے بھی نیک کام کرنے والے تیرے بندے ہیں ان میں نیک عمل کرنے اور ہر کام کی اتنا کرنے کا موقع اللہ مجھے عطا کرنا انسان بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ کسی نئے کام میں پہل کر جائے اور اس کو دیکھ کر کے بعد میں لوگوں کے اندر شوق و جذبہ پیدا ہو یہ بڑی خوش نصیبی ہے اسی لیے امام ابن ماجہ امام بر اور بہت سارے اہل علم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے پرواہد کیا ہے یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ نئے کرنے میں پہل کریں آپ اپنے آمار اپنے کردار اپنے گفتار کو اس انداز سے بنائیں کہ لوگوں کو دیکھ کر آپ کو دیکھ کر کے لوگوں کے اندر بھی وہ جذبہ کار خیر کا پیدا ہو جائے یہ بڑی خوش نصیبی ہے نبی رہس سماتے ہیں انس اب مالک کی روایت میں نے کہا اب نمازا اور بہتر ہے محمد اللہ نے اور دیگر محد نے برسات صحیح نقل کیا ہے نبی رہس نے ساخت روایا اے لوگوں ان من عباد الله ان من عباد الله مفاتح للخير ومغلاقات للشر يا دوسرے بات کیا ہے من عباد الله ان من عباد الله مفاتيح الخير مغاليق الشر وان من عباد الله مفاتيح الشر ومغاليق الخير ومغاليق الخير فطوبا فطوبا لمن جعل الله على يديه فمن جعل الله مفاتيح على بيديه وو وويلون وويلون ثم بين لمن جعل الله لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه او قوا قار الله كاظم آج فرمایا اے لوگ یاد رکھو تمہارے ہی اندر دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک بڑے خوش نصیب ہیں اور دوسرے سب سے زیادہ بد بخت پورا کرتے ہیں سب سے بڑے خوش نصیب کون ہیں وہ ہیں جن کو اللہ تعالی وہ لوگ ان نوین اعباد اللہ مفاقی حل <الللخیل> لوگوں میں کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مفاقی الخیر بنایا ہے اور مغالی کا شر بنایا ہے اور کتنے ایسے ہیں بدنصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے مفاقی اشر بنایا اور مغالی کا خیر بنایا ہے کی جمع مفاقی ہے کہتی ہے چی کو نبی علیہ فرما رہے عبادلہ اللہ کے بندوں میں کچھ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالی نے مفاطی اور بنایا ہے یعنی اللہ نے ان کو اتنا شریف اتنا کریم سما اتنا شریف النسل اتنا اچھے عادتوں والا بنایا ہے کہ وہ سارے محلے کے لوگ نیکیاں بولے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اس کے ذریعے نیکی کا کام شروع کرا دیا یعنی وہ نیکی کا چا بن گیا تارا لگا ہوا ہے نیک نیکمار بند ہے سنتے متروک ہیں امر بل نہیں ہو رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین کہ کچھ لوگوں کو ماہ بنا دیتے ہیں وہ آتے ہی نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور نیکیوں کا دروازے چا بھی ان کے پاس ہوتی ہے نیکیوں کا دروازہ وہ کھول دیتے ہیں جب نیکیوں کا دروازہ اللہ یہاں جہاں نیکیاں نہ ہو رہی ہوں وہاں نیک کام کرنے کی کوشش کی جائے اور کوشش یہ ہو ہر نیک کام میں ہم ابتدا کریں تاکہ ہم مستقیل کے امام بن جائیں لوگوں کو چیشما بن جائیں جب یہ ریسرا کام کرواتے ہیں اور کچھ لوگ بڑے بدبخت ہیں بڑے بد ہیں وہ کون سے ہیں مفاتیح حل پورے محلے میں کوئی برائی نہیں برائی نہیں تھی لیکن کوئی بدبخت آیا کہیں باہر سے یا کہیں شیتان اس کو سوار ہوا جس برائی کا موجود نہیں تھا محلے کے اندر اس بد بخت نے وہ برائی محلے میں شروع کر دیا اب اس نے جب برائی شروع کر دی برائی کا تاپ تارا لگا تھا بند تھا چابی نہیں تھی کسی کے پاس ایک انسان چاوی بند کر کے آیا اور اس نے برائیوں کا دروازہ کھول دیا اب محلے میں وہ برائی بڑی دی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ اب برائیوں میں مبتلا ہو گئی آ فرمایا یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کچھ تو وہ ہیں جن کو اللہ نے خیر کی چادی بنائی ہے نیکیوں کی چادی بنائی ہے اور کچھ وہ ہو ہیں اور جو ہو ہے کچھ پہ پہلے لوگ تو کچھ وہ ہیں جن کو اللہ نے نیکی کی چادی بنایا اور برائی کا تالا بنایا ہے برائی کا تالا یعنی برائی ہو رہی تھی برائی عام تھی برائی برائی کو اس قدر اس نے مٹا دیا کہ گویا کی برائیوں کا تالا لگ گیا اب برائیوں کوئی برائی محلے میں نظر نہ آئے الخیر اور الشر اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جوتان دا شیطان ہے وہ برائی کے چادی بنتے ہیں اور نیتوں کے تالا بن جاتے ہیں یعنی محلے کے اندر مسلم سوسائٹی اور معاشرے ہیں کوئی برائی نہیں تھی لیکن اس نے آپ کر کے برائی کا دروازہ کھول دیا اس نے برائی پھیلائی برائی اس نے شروع کیا اور اس نے برائی کا دروازہ کھول دیا اور سارے لوگ برائی کو ممکنہ ہو گئے اور جو ہو رہی تھی ان کتنی نیکیوں پر اس بدوبخت نے تالا لگا دیا نیکی کی چادی ہے اور برائیوں کا تالا ہے یہ بڑا بدوبخت ہے اسی لیے نبی علیہ سراف خان نے آگے رمایا, تو روایا اللہ انسان بڑا مبارک مبارکبادی کا مستحق ہے بڑا خوش نصیب ہے جس کو اللہ نے اپنے صدر کو فدر و کرم سے نیکیوں کی چاندی بنایا اور برائیوں کا تالا بنایا نیکیاں اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں اور برائیاں اس کی وجہ سے مٹتی ہیں یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے اللہ کے نبی ہے پاکستان اس کو توبا کی دعوت دے رہے ہیں تو نام عربی میں صوبہ کہتے ہیں جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں بھائی ہمیشہ خوش رہو سدا بہار رہے سدا اللہ تعالیٰ تمہیں خوش و خور رکھے اس کا معنی اربی میں صوبہ کے آتے ہیں اور صوبہ کو دوسرا معنی ہے نبی علیہ سامنے سے ہی ہے صحاب کرام کے بڑی جماعت ہے ایک بدو آیا دیکھا ادھر ابر ہے صحابے, ہیں جب صحابے کو دیکھا تو بددو ہو بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہا افسوس ہے یہ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو نبی علیہ کے ساتھ ہر وقت بیٹھنا پڑتا ہے ہمیں اپنے جانوروں سے اپنی بکریوں سے اپنے مویشی سے پورست نہیں اور آئے بھی تو بس کا طے کر کے آئے یہ بڑے خوش نصیب ہیں پھر کہنا شروع کر دیا تو ان کے لیے تو باہ ہو یہ بادی کے مستحق ہیں یہ میں یار سولہ مرا ما دشا تھا یار اللہ اس پورے کائنات میں سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جس نے جو آپ پر ایمان لائے اور ہر وقت آپ کی مجلس میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں سے آپ کا دیدار کیا کرتا ہے وہ اپنے آپ کو معمولی سمجھ کر کے صحابہ کرام جو ہر وقت نبی کی مجلس میں تھے وہ بڑا خوش نصیب ان کو قرار دے رہا تھا لیکن رحمت للعالمین کی عادت تھی جن کے حوصلے تسٹ ہو ان کے حوصلے کو بلند کرنا دل جوئی کرنا جب آپ نے دیکھا یہ گدو تو بالکل مایوس ہو گئے اپنے زندگی سے اور سمجھا ساری خوش انہی لوگوں کے ہلیے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ نے ساتھ رمایا لیمن آ مربی ولم لیمن آ مربی ولم سات مرتبہ آپ نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں سب سات مرتبہ آپ نے فرمایا ارے بدو سنیے تو لیمن آ مربی ولم سات مٹوا میں کہتا ہوں خوش نصیب وہ انسان ہے جو میرے اوپر محبت نہیں اللہ کی باتوں پر یقین کرتے ہوئے ایمان سے لایا لیکن میرا،, میرا دیدار اس کو نصیب نہیں ہو پایا آپ نے بڑی فضیلت بیان کی اتنا سننے کے بعد جب ساتھ متوقع فرمایا توبہ من ابھی وہ بڑا خوش ہوا پھر آپ نے پوچھا تمہیں صوبہ کمانا معلوم ہے ہاں جانتا میں سے مجھے معلوم نہیں پھر تو نے توبہ کیوں کہا یا رسول اللہ ایسے موقع پر خوش ہو کر کے لوگ توبہ کہتے ہیں میں نے بھی توبہ کہہ دیا اس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں آج ہمارا سن لے سو بہت جنت میں ایک درخت ہے جنت کے سینٹر میں ایک درست ہے ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں پھلوں سے لگے لگائے پورے کتنے جنتی ہوں گے ہر جنتی کے جنت میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں گی اور آپ نے فرمایا اور تو بات کی خوبی ہوگی کہ جب جنتی ہر جنتی کے جنت میں اس کے لچ کے ہی ہوں گے اور اگر کوئی جنتی سوچے گا ہمیں فلاں جگہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے جانا ہے جو سوچتا ہی ہوگا اس میں ایک ساتھ نکلے گی نئے بہترین جوڑے ہینگر کے ساتھ اس میں لچکے ہوں گے اور آواز آئے گی تو فلاں جگہ ملنے کے لیے جانا چاہتا تھا اللہ نے تیرے لیے پورے جوڑے نکال دے اور ان نئے جوڑے تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے اس نئے سنگی جوڑے کو پہن کر کے اپنے دوست سے ملنے کے لیے السلام کا فرمان سنو فرماتے ہیں توبہ توبہ اس انسان کے ہے جو انسان جس کو اللہ نے نیکیوں کا دروازہ بنایا نیکیوں کی شاعری بنائی اور پورا کا دروازہ بنایا پھر آپ نے فرمایا وہ وائل ان، وائل ان، بربادی ہو جہنم کا گڈھا ہو وادی کے, معنی، وائل کے معنی آتے ہیں. تو بربادی اور میں وادی ہے. اس وادی کا نام اللہ تعالیٰ نے اس وادی کا نام اللہ تعالیٰ نے ویل رکھا ہے اب ذرا سنو انسان کی بھگوتی سنواد رسول نے سمایا جہنم کی وادی ہو برباد ہوا وہ انسان بے انسان برائیوں کی شادی بن جاتا ہے اور نیکیوں کو بند کرنے والا تعالی بن جاتا ہے یہ بڑی ہے کہ انسان نیکیوں کو نیکیاں مٹانے والا بنے اس کی ساتھ سے نیکیوں کا دروازہ بند ہو جائے لوگ نیکیوں سے دور ہو جائیں اور برائیوں برائیوں میں مبتلا ہو جائے اس کے لیے جا رہی ہے اسی لیے حدیث جی اسی معنی میں ہے ہمیں ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیوں کا دروازہ بنے اور برائیوں کے بٹانے والا بنے اور انسان جب نیکیوں کا دروازہ بن جائے گا تو پھر کتنا بڑا جو سوال نبی صاحب ہم فرماتے ہیں من تن سن تن ہسن سن پڑ اجروہ و اجرو من من ریحام مین گئی روز رہی رہے کو یاد رکھو جس نے کوئی نیت کام جو عمل لوگ چھوڑ رکھے تھے جس سنت کو لوگوں نے ترک رکھا تھا جس سارے خیر سے لوگ داخل تھے اگر کوئی انسان اس سارے خیر کو اس کی اتنا کرتے اور وہ اس کام کو کرنا شروع کر دیا اب اس کے کام کو دیکھ کر کے قیامت تک لوگ جتنے لوگ عمل کریں گے آنے فرمایا جتنا عمل کرنے والے کو ثواب ملے گا قیامت تک عمل کرنے والوں کو ثواب ملے گا اتنا ہی عدر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کام کی اتحا کرنے والے کے نام امال میں لکھ دے ذرا سوچو قربانی سب سے پہلے کس نے کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ضبیر اللہ ان اندیکوں بیت نے قربانی کا سیسلہ شروع کیا اب قیامت کیا ہزاروں سال گزر گئے دونوں کے لیکن ہزاروں سے ابھی ہزاروں سال باقی ہوں گے دنیا میں جو بھی قربانی کرتا رہے گا جتنا قربانی کرنے والے کو سواب ملے گا اتنا ہی ثواب ابراہیم اور اصمای کے نام ہے میں لکھا جائے گا من ہم گئے اور قربانی کرنے والوں کے اگر سواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی پھر آپ نے ساتھ سمایا وہ من سن سن تن جس میں کوئی بری رسم گی بناد ایجاد کیا شرک ایجاد کیا کوئی حرام کام کرنا شروع کر دیا محلے کے لوگ شہر کے لوگ اس برائی سے بالکل غافل تھے لیکن کوئی بدبتانا اور اس برائی کو کرنا شروع کر دیا اور لوگوں نے اس کے دیکھ کر کے اس کے پورے کام کو بھی اپنایا جتنا گناہ عمل کرنے والوں کو ہوگا کہ آمست اتنا ہی گناہ ابتدا کرنے والے بدبخت کے نام میں لکھ لیا جائے گا قرآن پاس اٹھاؤ سورت المائدہ صحیح بخاری کی حدیث سب سے پہلا پود جس نے انسان کو قتل کیا ہے وہ کابیب ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتی نبی علیہ ریسرم اہادی سے فرماتی ہی. اب قیام جتنے ناحت قتل ہو گئے آج جتنا کابل کو گناہ ملے گا اتنے ہی قیامت تک میواروں کے گناہوں کے برابر کابل کے نامے عمار میں بھی اتنا ہی گنا درج کیا جائے گا بدبستی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں نیکیوں کی چا اور برائیوں کا تارہ بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں کی چاوی بڑھنے اور نیکیوں کے تارا بڑھنے بننے سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو الحمد اللہ من واتور اللہ وصلاب اللہ وصلاب اللہ وصلاب اللہ وصلاب نیکیوں کی چادی بننا اور برائیوں کا تارہ بننا اس امت میں یا برائیوں کی, کی چاوی بننا اور نیکیوں کا تارہ اس دنیا کے دونوں قسم کے لوگ گزرے ہیں اللہ تعالی نے ہمارے ادرتوں نے صحت کے لیے ایسے بہت سارے لوگوں کا دسترہ کیا ہے تاکہ کی نیک لوگ جن کو اللہ نے ہوئی خیر بنایا تھا شر بنایا تھا ہم ان کے کردار سے ادھروں نے سیحت حاصل کر کے ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں اور جن بدبختوں کو اللہ رب العالمین نے برائیوں کی چابی اور نیکیوں کا تارا بنایا تھا ان کے کردار سے اپنے آپ کو ہم سب لوگ بچائیں اے اور پڑا ہمارے ایسے لوگوں سے یہ ایک کا خریدا ہے ایسے بہت سارے لوگوں کا تذکرہ ہے جن میں سے بھی دور ملک کے اندر اس ملکے بانی اور مؤثر شیخ زائد رحمت اللہ تھے اللہ حرب العالمین نے ان کے درجے بھی بہت ساری نیکیوں کے راستے جاری کیے اور شاید ممکن ہے تا قیامت وجا رہے انہی نیک کاموں میں سے ایک بہت, بہت بڑا نیک کام یہ تھا جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ تعالی کی کتاب حفاظت اور کتاب کی تعلیم دینے اور کتاب کو شہید کرنے کے لیے اب پورے عمارات نے حضرت کے مراکز قائم کیے ایک بہترین عمل ہے اللہ تعالی تا قیامت اس عمل کو باقی رکھے کتنے مرد کتنے عورت وہ پاس بند کر کے نکل رہے ہیں اور آخر فار انہوں نے اس کام کو شروع کیا اور استاد بن گئے اس حدیث سے نبی رسالتان فرماتے ہیں خیرکم خیر الم القرآن اے لوگ سنگے سب سے بہترین انسان ہے جو قرآن پڑھتا ہے قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے دوسری بڑی اہم چیز جو ہمارے اور آپ کے سامنے نگاہ، نگاہوں میں نظر آ رہی ہیں ان میں بہت بڑا ان کا کارنامہ اور جو انہوں نے تھے لوگوں کے پار... اللہ تعالی کے بد و کرم سے اللہ کی عبادت اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اور قوم اور ملک کے وائدے کے لیے مساجد کا نظام جو انہوں نے قائم کیا تھا آج مسجدوں کی باری ستائی، یہ آلی شان مسجد اور بہترین کے کا اللہ شروع کیا تھا جو ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہوا ہے یہ بھی بہترین اعمال میں سے اور نبی کا فرمان بنا للہ اللہ, لہو کی جننہ. تم اللہ تعالی ان کو بنائے اور قرآن خاص بھی مسجدوں کو آباد کرنے اور مسجد کی تعمیر کرنے اور مسجد کو آباد کرنے والوں کو ہدایت ہدایت یافتہ اللہ تعالی نے شہادت دی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہی اور آخرت جو وہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہی نماز کو قائم کرتے ہیں وہی سکا دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں رہتا اللہ رب العظمی نے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہدایت پا چکے ہیں تیسرا ان کا بڑا کارنامہ جو آج ماہر رمضان میں ہم تمام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سد و کرم سے انہوں نے ماہ رمضان میں پوری دنیا سے علماء برا کر کے پورے مہینے کے اندر مساجد میں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مب... پوری دنیا کے مختلف علماء کو برا کر کے ان کے علوم سے ان کے دروس سے ان کے تقاریر و محاذ سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا سلسلہ جاری کیا جو آج تک جاری ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی آئندہ جاری رکھے اس کے علاوہ بہت سے سارے دوستے. انہوں نے سارے سزا کی کی ہے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نیتوں کو مول فرمائے اور ان کے یہ نامال کو آئندہ بھی جاری ساری رکھے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کو امان کا گاوارا بنا دے معاہد و تند بنا دے ہم سب کو جو دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دین کے شریف کر دے جو بیمار مصفاع کل اطاف جو مثر کو ادا کرا دے جو پریشان ہال بھائی ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے. جس ملک میں ہم ہیں وہاں کے حکام کو نیک امال کی توسیق نصیب فرما ہر برائی سے انہیں محفوظ کر لے وہی کام اس سے لے جس میں آپ کی رضا ہے آپ کی خوشروتی ہے اور ان کی صلاح اور کامیابی ہے اور ان کو تمام برائیوں سے ان برے اعمال سے روک لے اللہ تعالیٰ جو جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اور ملک کو نقصان دے ہوں اے رحان عالمین ہم جس شہر میں رہتے ہیں من سلطان اللہ کو فرمائے اور اللہ رب العالمین نیت ان کے, ان کے, ان کے تو مسلمات مراً